بلوند سنگھ مجیٹھیا سعادت حسن منٹو شاہ صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو ہم فوراً بے تکلف ہو گئے مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ سید ہیں اور میرے دور دراز کے رشتے دار بھی ہیں وہ میرے دور یا قریب کے کی رشتے دار کیسے ہو سکتے تھے اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ سید تھے اور میں ایک محض کشمیری بہرحال ان سے میری بے تکلفی بہت بڑھ گئی ان کو ادب سے کوئی شغف نہیں تھا لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ میں افسانہ نگار ہوں تو انہوں نے مجھ سے میری چند کتابیں مستار لیں اور پڑھیں یہ کتابیں جو افسانوں کے مجموعے تھیں انہوں نے پڑھیں اور مجھے بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے چند افسانوں کی بہت تعریف کی اتفاق سے یہ افسانے ایسے تھے جو دنیا میں شاہکار تسلیم کیے جا چکے تھے شاہ صاحب میرے پڑوسی تھے انہوں نے ایک مکان الاٹ کرا رکھا تھا لیکن خاندان کے افراد چونکہ زیادہ تھے اس لیے انہوں نے اپنے فلیٹ کے نیچے موٹر گیراج پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس میں انہوں نے اپنی بیٹھک کا انتظام کیا تھا اوپر زنانہ تھا شاہ صاحب کے دوست بے شمار تھے اس لیے اس گیراج میں وہ ان کی خاطر مدارات کرتے تھے ایک دن ان سے افسانوں کے بارے میں باتیں ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا میری زندگی میں ایسی کئی حقیقتیں ہیں جن کو تم افسانے بنا کر پیش کر سکتے ہو میں ہر وقت افسانوں کی تلاش میں رہتا ہوں چنانچہ میں فوراً متوجہ ہوا اور شاہ صاحب سے کہا مجھے امید ہے کہ آپ اچھا مواد دیں گے شاہ صاحب نے جواباً کہا میں افسانہ نگار نہیں لیکن میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو قابل ذکر ہے میں نے قابل ذکر اس لیے کہا ہے کہ آپ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں ورنہ یہ واقعہ جو اب میں بیان کرنے والا ہوں میرے نزدیک بہت حیرت انگیز ہے میں نے شاہ صاحب سے کہا ایسا بھی کیا حیرت انگیز ہوگا پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد میں تھوڑی اصلاح کی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ واقعی حیرت انگیز ہو شاہ صاحب نے کہا جی میں نہیں کہہ سکتا کہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں ہر شخص کے لیے حیرت کا باعث ہوگا میں اپنی ذات کے متعلق آپ سے عرض کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ میں جو داستان آپ کو سناؤں گا اس وقت تک میری زندگی میں محیر القول حیثیت رکھتی ہے شاہ صاحب نے نیل کٹر سے اپنے ناخن کاٹنے شروع کیے میں ان کی داستان سننے کے لیے بیتاب تھا مگر شاید وہ آغاز کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اپنی داستان کو کہاں سے شروع کریں میرا خیال درست تھا کہ جو کچھ ان پر بیتا تھا اس کو کئی برس ہو چکے تھے وہ تمام واقعات کی یاد اپنے ذہن میں تازہ کر رہے تھے میں نے سگریٹ سلگایا انہوں نے اپنی دس انگلیوں کے ناخن کاٹ کر نیل کٹر تپائی پر رکھا اور مجھ سے مخاطب ہوئے میں ان دنوں کابل میں تھا یہ کہہ کر چند لمحات خاموش رہے اس کے بعد بولے میری وہاں بہت بڑی دکان تھی جس میں بڑھیا سے بڑھیا سامان موجود رہتا تھا میں نے شاہ صاحب سے پوچھا آپ جنرل مرچنٹ تھے شاہ صاحب نے جواب دیا جی ہاں کابل کا سب سے بڑا جنرل مرچنٹ میری دکان میں کابل کی قریب قریب ہر عورت سودا لینے آتی تھی آپ سے ایک بات عرض کروں سات کے دکاندار جب یہ دیکھتے تھے کہ کسی روز عورتوں کے بجائے میری دکان میں مرد گاہک آئے ہیں تو وہ مجھ سے فارسی زبان میں افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ آغاہ آج یہ کیا ہوا کابل کی عورتیں اور لڑکیاں مر گئیں یا تمہارے نصیب سو گئے شاہ صاحب دیتے تھے. اس کے علاوہ اور وہ کیا جواب دے سکتے تھے لیکن ان کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ ان کی دکان میں کی اور کی ہوتی ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب ان کی چرب زبانی کا معجوزہ ہے انہوں نے مجھ سے کہا منٹو صاحب میں بہترین سیلز مین ہوں خاص طور پر عورتوں کے ساتھ تو میں اس طرح سودا کر سکتا ہوں کہ یہاں لاہور میں کوئی بھی نہیں کر سکتا بھی ہوں تھوڑی بہت سائیکولوجی بھی میں نے پڑھی ہے اس لیے مجھے معلوم ہے کہ عورتوں سے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ سارے کابل میں ایک میری دکان ہی ایسی تھی جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گاہک موجود ہوتا تھا میں نے شاہ صاحب کی یہ خود تعریفی سنی اور ان سے کہا یقیناً آپ بہترین سیلز مین ہیں کہ آپ کی گفتگو کا انداز ہی اس کا ثبوت ہے شاہ صاحب مسکرائے مگر مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی داستان بہترین سیلز مین کے انداز میں بیان نہیں کر سکوں گا میں نے ان سے کہا آپ شروع تو کیجیے शाह साहब ने चंद लम्हात अपने हाफजे को फिर टटोला और अपनी दास्तान शुरू की मंटो साहब जैसा कि मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि मैं काबुल में था यह कोई दस बरस पहले की बात है जब मेरी सेहत बहुत अच्छी थी यूं तो मैं अभी भी कहलाता हूं मगर उस जमाने में, में मेरा जिसम आज के मुकाबले में दुगना था हर रोज वर्जिश करता था सैकड़ों डंड पेलता था मुकदर घुमाता था सिगरेट पीता था न शराब बस एक अच्छा खाने की आदत थी افغانی نہیں ہندوستانی چنانچہ میں امرتسر سے اپنے ساتھ ایک بہت اچھا کشمیری باورچی لے گیا تھا جو ہر روز میرے لیے لذیذ سے لذیذ کھانے تیار کر کے میز پر رکھتا تھا میری زندگی بڑی ہموار گزر رہی تھی آمدن بہت معقول تھی بینک میں لاکھوں افغانی روپے جمع تھے لیکن شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے میں نے ان سے پوچھا لیکن کہہ کر آپ چپ ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ پھر بھی ناخوش تھے شاہ صاحب نے اعتراف کیا جی ہاں میں ان تمام آسائشوں کے باوجود ناخوش تھا اس لیے کہ میں اکیلا تھا مجرد تھا اگر میری دکان میں عورتیں اور لڑکیاں زیادہ نہ آتی تو بہت ممکن ہے کہ مجھے اپنے تجرب کا احساس نہ ہوتا لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا کابل کی ہر صاحب ثروت عورت میری دکان میں آتی تھی دکان میں داخل ہوتے ہی یہ عورتیں اور لڑکیاں اپنا برقعہ اتار کر ایک طرف رکھتی اور سودا خریدنے میں مصروف ہو جاتیں منٹو صاحب آپ کا شاید یہ خیال ہو کہ وہ بڑا شرعی قسم کا لباس پہنتی ہوں گی مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یوں تو وہاں کی عورتیں اور لڑکیاں پردہ کرتی ہیں مگر لباس ٹھیٹ یوروپین پہنتی ہیں اسکرٹ کٹے ہوئے بال رنگے ہوئے ناخن پنڈلیاں ننگی جب وہ میری دکان میں آتی تھیں تو اپنے برقعے اتار کر ایک طرف رکھ دیتی تھیں اور مال دیکھنے میں مصروف ہو جاتی تھیں شاہ صاحب نے بولنا بند کیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو ان میں سے کسی سے محبت تو یقیناً ہو گئی ہوگی شاہ صاحب بہت سنجیدہ ہو گئے جی ہاں ایک لڑکی سے ہو گئی تھی جو اپنا برقع نہیں اتارتی تھی حتیٰ کہ نقاب بھی نہیں اٹھاتی تھی میں نے ان سے پوچھا کون تھی وہ انہوں نے جواب دیا ایک بہت بڑے گھرانے سے متعلق تھی اس کا باپ فوج کا اعلیٰ افسر تھا بڑا سخت گیر مجھے اس سے صرف اس لیے محبت ہوئی کہ وہ ہاتھوں کے علاوہ اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں شاہ صاحب نے کہا مجھے معلوم نہیں اور نہ میں نے اس سے کبھی اس بارے میں استفسار ہی کیا لیکن میرے تصور میں وہ انتہا درجے کی حسین تھی گوری چٹی جسم خواہ برقے میں لپٹا ہو لیکن اس کے تناسب کے متعلق اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا میں نے چور آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ جوانی کا آدرش مجسمہ ہے لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ چند منٹوں کے لیے میری دکان میں آتی تھی چیزیں خریدنے اور ان کی قیمتوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں چند منٹ صرف کرتی تھی اور چلی جاتی تھی میں نے شاہ صاحب سے کہا یہ سلسلہ کب تک جاری رہا قریب کے چھ مہینے تک مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں میں اس سے بہت معروف تھا اس لیے کہ وہ دوسروں سے مختلف تھی اس میں ایک عجیب قسم کی رونت تھی میں اس کو بے طرح گھورتا تھا حالانکہ یہ شائستگی نہیں تھی لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا منٹو صاحب ایک دن میں دکان میں بیٹھا تھا اس کے متعلق نوکر نے ریسیور اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ کوئی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں میں نے سوچا کہ کوئی گاہک ہوگی اور نئے مال کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوگی اٹھ کر میں نے ریسیور ہاتھ میں لیا اور پوچھا مادام آپ کیا چاہتی ہیں ادھر سے آواز آئی کیا آپ سید مظفر علی ہیں میں نے جواب دیا جی ہاں ارشاد اب میں نے آواز پہچان لی تھی یہ اسی کی تھی اسی کی جو میری دکان میں برقع نہیں اتارتی تھی میں گھبرا گیا منٹو صاحب یہ عاشق ہونا بھی ایک عجیب لانت ہے یہ سن کر میں مسکرا دیا آپ ٹھیک فرماتے ہیں شاہ صاحب لیکن افسوس ہے کہ میں اس لانت میں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا شاہ صاحب کو بہت افسوس ہوا حد ہو گئی انسان اپنی جوانی میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور عشق میں گرفتار ہوتا ہے خیر آپ کو ابھی تک عشق نہیں ہوا تو خدا کرے کہ بہت جلد ہو جائے کیونکہ یہ مرض بہت دلچسپ ہے میں نے مسکرا کر شاہ صاحب سے کہا آپ اپنی داستان بیان کیجیے مجھے عشق ہوگا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی پوری رودات سنا دوں گا شاہ صاحب کرسی پر سے اٹھ کر پلنگڑی پر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں منٹو صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہوا کہ ورزش کرنا بھول گیا وہ میری دکان پر اکثر آتی تھی میں اس کو گھورتا تھا لیکن دیکھیے میرا دماغ کتنا خراب ہو گیا ہے یہ اسی عشق خانہ خراب کا باعث ہے میں آپ سے اس کے ٹیلی فون کی بات کر رہا تھا جب میں نے ریسیور اٹھایا और उसकी आवाज पहचान ली तो उसने मुझसे कहा देखो मैं जब भी तुम्हारी दुकान पर आती हूं तुम मुझे घूरते हो अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो ठीक हो जाओ वरना तुम्हारे हक में बुरा होगा मंटो साहब मैं जवाब सोच ही रहा था कि उसने टेलीफोन का सिलसिला मुनता कर दिया मैं देर तक गूंगे रिसीवर को कान के साथ लगाए खड़ा रहा और सोचता रहा कि इस धमकी का मतलब क्या है मैंने साहब से पूछा क्या वो धमकी असली थी जी हां چوتھے روز وہ میری دکان میں آئی تو میں نے اس کی نقاب کی طرف پھرونی نگاہوں سے دیکھا تو اس نے جھنجلا کر میرے ملازموں کے سامنے مجھ سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے اس طرح دیکھتے ہو میں سن ہو گیا لیکن اس نے چند چیزیں خریدیں دام دیے اور اپنی موٹر میں بیٹھ کر چلی گئی میں شاہ صاحب کی داستان میں کافی دلچسپی لے رہا تھا عجیب لڑکی تھی آپ سے اسے نفرت بھی تھی مگر اس کے باوجود آپ کی دکان میں آتی تھی شاہ صاحب نے آنکھیں کھولی منٹو صاحب یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی نفرت و حقارت مصنوعی ہے دراصل وہ میری محبت سے متاثر ہو چکی ہے اور محض بناوٹ کے طور پر غصے کا اظہار کرتی ہے لیکن جب ایک روز اس نے مجھے بہت زور سے لانتان کی تو میں سرد ہو گیا پر اس کی محبت تھی جو میرے دل سے جاتی ہی نہیں تھی میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو بھول جاؤں میں نے خود کو سمجھایا کہ تم عجیب بے ہو ایک لڑکی جس کی تم نے شکل نہیں دیکھی جو تم سے نفرت کرتی ہے تم اسے عشق فرما رہے ہو بعض آؤ تمہارا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سارے افغانستان میں تمہاری ساکھ ہے یہ کیا جھک مار رہے ہو لیکن منٹو صاحب عشق بہت بری بلا ہے میں اس سے اپنا پیچھا نہ چھڑا سکا میں نے ان سے کہا آپ خام خان داستان طویل بناتے جا رہے ہیں انجام پر پہنچیے شاہ صاحب پلنگڑی پر سے اٹھے اور کرسی پر بیٹھ گئے حضرت ایسی داستانیں اکثر طویل ہوا کرتی ہیں عشق ایک مرض ہے اور جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا محض ایک مذاق ہوتا ہے خیر اب جب کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی داستان طویل نہ بناؤں تو مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ میرا عشق جب بہت شدت اختیار کر گیا تو ایک روز میں بے اختیار رونے لگا میرے شہر امرتسر کا ایک باشندہ سردار بلوت سنگھ تھا جو مجیٹ کے ایک اچھے خاندان کا فرد تھا وہ کابل میں ایک انجینئرنگ فرم میں ملازم تھا کھانے پینے والا آدمی تھا اس لیے وہ ہر مہینے مجھ سے پچاس ساٹھ روپے قرض لے جاتا تھا مزید قرض لینے ہی کی غرض سے وہ اس وقت میری دکان میں آیا جبکہ میری آنکھیں نمناک تھیں وہ میرے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اس نے معلوم نہیں مجھ سے کیا پوچھا اور میں نے جانے کیا جواب دیا لیکن جب اس نے مجھ سے یہ کہا دوست تم کو کوئی روگ لگ گیا ہے تو میں چونک پڑا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں سردار بلوند سنگھ مجیٹھیا اپنی گھنی مونچھوں کے اندر مسکرایا تم جھوٹ بولتے ہو صاف صاف بتاؤ تمہیں یہاں کسی سے عشق ہوا ہے میں خاموش رہا تو وہ پھر بولا دیکھو اگر کوئی مشکل درپیش ہے تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے جب اس نے اسی قسم کی چند اور باتیں کیں تو میں نے سارا معاملہ اس کو بتا دیا میں نے پوچھا تو اس نے مشکل آسان کرنے کا کیا گر بتایا شاہ صاحب نے کہا اس نے مجھے ایک منتر بتایا منتر جی ہاں آپ سید ہیں کیا آپ منتر جنتر پر ایمان لا سکتے ہیں شاہ صاحب نے کہا لانا تو نہیں چاہیے تھا کہ یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں لیکن اس وقت سردار بلوت سنگھ کا مشورہ ماننا ہی پڑا اس لیے کہ عشق بری بلا ہے اس نے مجھے ایک منتر بتایا کہ سات رنگوں کے پھول لو ان میں سے ہر ایک پر یہ منتر پڑھ کر پھونکو اور منگل کے روز اسی لڑکی کو کسی نہ کسی طریقے سے سونگا دو یہ منتر مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے ان سے کہا ذرا سنائیے تو شاہ صاحب نے ایک لہجے کے لیے اپنے حافظ کو ٹٹولا اور کہا کورو دس مکھیا دیوی پھل کھڑے پھول ہنسے پھل چگے نہ ہر سنگھ پیارے جو کوئی لے پھولوں کی باس کبھی نہ چھوڑے ہمارا ساتھ ہمیں چھوڑا کسی اور کو کرے پیٹ پھول بھسم ہو مرے دوہائی سلیمان پیر پیغمبر کی میں نے یہ منطر سنا تو مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا جب میں نے منتروں کی ایک کتاب خریدی تھی اور اس میں سے ایک منطر ازبر اس غرض سے کیا تھا کہ میں اسکول کے تمام امتحانوں میں پاس ہوتا چلا جاؤں یہ منطر مجھے اب تک یاد ہے اوم نما کامیشری اتما دے بھرینگ پراسوا लेकिन इसके पढ़ने का नतीजा ये निकला कि मैं नवी जमात में फ़ेल हो गया था मैंने इस मंत्र का जिक्र शाहब से ना किया और उनसे पूछा तो आपने सात रंग के फूलों पर यह मंत्र पढ़ा जी हाँ मैंने सात रंग के फूल सोमवार को इकट्ठे किए उन पर यह मंत्र पढ़ा और उस लड़की को टेलीफोन किया कि मेरी दुकान में चेकोसलोवाकिया से बहुत अच्छा माल आया है मंगल को वो आके देख ले मैंने शाह साहब से पूछा क्या वो आई जी हाँ वो आई اس نے مجھے ٹیلی فون پر کہہ دیا تھا کہ وہ آئے گی شام کو پانچ بجے کے قریب میں اس کا انتظار کرتا رہا وہ ٹھیک پانچ بج کر پانچ منٹ پر آئی اور اس نے چکس لواقیہ کے مال کے متعلق استفسار کیا غرض یہ ہے کہ مال وال کا قصہ بالکل فراڈ تھا میں نے اس سے کہا کہ ملازموں نے ابھی تک پیٹیاں نہیں کھولی آپ کل تشریف لائیے گا وہ بہت جزبز ہوئی میں منتر پڑے پھولوں کی طرف دیکھ رہا تھا اتفاق کی بات کہ اس نے بھی ان پھولوں کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا یہ پھول تمہاری میز پر کہاں سے آ گئے میں نے جواب دیا یہ میں نے آپ کے لیے خریدے تھے اگر آپ کو پسند ہوں میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ان کی خوشبو پسند ہو تو آپ انہیں قبول فرمائیں اس نے وہ سات پھول اٹھایا اور انہیں سونگا میں نے ان سے پوچھا اس لڑکی کا رد عمل کیا تھا شاہ صاحب نے جواب دیا اس نے ناگ بھون چڑھا کر کہا یہ پھول ہیں ان میں نہ تو خوشبو ہے نہ بدبو بہرحال اس نے وہ پھول سونگھے چند چیزیں خریدیں اور چلی گئی شام کو سردار بلونت سنگھ مجیٹھیا میری دکان پر آیا اس نے مجھ سے پوچھا کہو وہ پھول سنگھا دیے میں نے اس سے کہا سنگھا تو دیے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ مجھے معلوم نہیں سردار بلوت سنگھ ہسا اس نے بڑے زور سے میرا ہاتھ دبایا اور کہا دوست اب تمہارا کام سمجھو کہ پندرہ آنے ہو گیا ہے مجھے بڑی حیرت تھی کہ منتر کے ذریعے ایسا کام پندرہ آنے میں کیوں کر ہو سکتا ہے مگر سید صاحب نے کہنا شروع کیا منٹو صاحب آپ یقین مانیے کہ میرا کام پندرہ آنے مکمل ہو گیا دوسرے دن کوکو جان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آ رہی ہے میں نے اس کا استقبال کیا وہ کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتی تھی بہت دیر تک وہ میری دکان میں ادھر ادھر پھرتی رہی اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تم سے میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ مجھے گھورا نہ کرو اور وہ جو تم نے پھول سنگھائے تھے اس کا کیا مطلب تھا میں نے کوکو جان سے لکنت بھرے لہجے میں کہا میں میں وہ پھول جو تھے پھول تھے میں نے میں نے مال جو جیکس لواقیہ سے آیا تھا کھلا ہوا نہیں تھا اس لیے میں نے وہ پھول آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کوکو جان برقے میں سخت مسترب تھی اس نے اضطراب بھرے لہجے میں کہا تم نے مجھے پھول کیوں سنگھائے میں نے اس سے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا کیا آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہوئی وہ بڑے گرم انداز میں بولی تکلیف میں ساری رات وہ سات پھول دیکھتی رہی ہوں پھول آتے تھے اور جب میں انہیں حاصل کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھ سے پرے ہٹ جاتے تھے کیسے پھول تھے میں نے جواب دیا میرے وطن کے تھے چونکہ میرے وطن کے تھے اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ رات بھر آپ کو کیوں نظر آتے اور ستاتے رہے میں نے شاہ صاحب سے پوچھا یہ پھول آپ نے کہاں سے منگوائے تھے شاہ صاحب نے جواب دیا جی منگوائے کہاں سے تھے وہیں افغانستان کے تھے نہایت واحت قسم کے پھول جن میں خوشبو نام کو بھی نہیں تھی شام کو سردار بلوند سنگھ آیا مزید قرض لینے کے لیے اس نے مجھ سے قرض لینے سے پہلے دریافت کیا کہیے شاہ صاحب اس معاملے کا کیا ہوا میں نے اس کو ساری بات بتا دی وہ قرض لینا بھول گیا اپنا بالوں بھرا ہاتھ میرے کندھے پر زور سے مار کر چلایا شاہ جی آپ کا کام سولہ آنے ہو گیا ہے وسکی کی ایک بوتل منگائیے شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وسکی کی بوتل کے علاوہ ایک ڈبہ سگریٹوں کا بھی منگوایا جس میں سے سردار بلوت سنگھ مجیٹیا تمباکو نوشوں کے ٹھیک انداز میں پے در پے کئی سگریٹ پھونکتے رہے جب لگے تو انہوں نے شاہ صاحب کہ دیکھو ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے اگلے منگل کو تم اور ساتھ پھول لو اور ان پر وہی منتر پڑھ کر اس لڑکی کو سنگا دو بیڑا پار ہو جائے گا شاہ صاحب بہت پریشان ہوئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ابکی کوکو جان کو پھول کیسے سنگا سکیں گے جبکہ کہ وہ اس معاملے کے متعلق شاکی تھی لیکن معاملہ عشق کا تھا اس لیے شاہ صاحب موت کے منہ میں جانے کے لیے بھی تیار تھے شاہ صاحب نے پشاور سے پھول منگوائے ان میں سے ساتھ منتخب اور ہر ایک پر منتر پڑھا اور اپنے میز کے گلدان میں رکھ دیے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی دکان میں جا بجا گلدان رکھوائے اور ان میں پھول سجا دیئے پیر کو صاحب نے کوکو جان کو ٹیلی فون کیا اور اس سے پھر جھوٹ بولا کہ کا مال کھل گیا ہے آپ آئیے اور دیکھ لیجئے کوکو جان آئی مگر مال وال موجود نہیں تھا شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے بوکھلائے پھر ذرا ہوش سنبھال کر اپنے نوکروں کو لانتان کی کہ تم نے ابھی تک مال کیوں نہیں کھولا کوکو جان کے ساتھ اس کی والدہ بوبو جان بھی تھی وہ ایک طرف ٹوائلٹ کا سامان دیکھنے میں مصروف تھی کوکو جان نے جب دکان میں جا بجا پھول دیکھے تو وہ متعجب ہونے کے علاوہ مسترد بھی ہوئی میری میز پر وہ خاص پھول پڑے تھے وہ ان کے پاس آئی گلدان میں سے اٹھا کر اس نے انہیں سونگا اور مجھ سے کہا یہ افغانستان کے پھول نہیں میں نے جواب دیا جی ہاں یہ میرے وطن کے ہیں اور میں نے خاص آپ کے لیے منگوائے ہیں بوبو جان خرید و فروخت میں مشغول تھی اس دوران میں کوکو جان سے میں نے اپنی والانہ محبت کا اظہار کیا وہ سخت ناراض ہوئی اور اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی شام کو سردار بلوت سنگھ مجیٹھیا آیا اس سے بات چیت ہوئی میں نے اس کو دس روپے قرض دیے جب اس نے روپے اپنی جیب میں ڈالے تو مجھ سے پوچھا آج منگل ہے وہ پھول سنگا دیے تھے آپ نے میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا سردار بلوت سنگھ نے اپنا بالوں بھرا ہاتھ زور سے میرے ہاتھ پر مارا اور کہا شاہ جی اب کام سترہ آنے پورا ہو گیا ہے وسکی کی ایک بوتل منگاؤ شاہ صاحب نے وسکی کی بوتل منگوائی سردار بلوند سنگھ مجیٹھیا نے آدھی دکان میں پی اور آدھی اپنے ساتھ لے گیا میں نے شاہ صاحب سے پوچھا دوسری دفعہ پھول سنگھانے سے کیا نتیجہ برآمد ہوا شاہ صاحب نے جواب دیا وہ بہت بے چین ہو گئی اسے دن رات اتنے پھول نظر آنے لگے کہ ایک دن وہ سخت اضطراب کی حالت میں آئی برقع جو اس نے کبھی اتارا نہیں تھا کیلے کے چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرف پھینکا اور مجھ سے مخاطب ہوئی دیکھو شاہ تم پر کوئی جادو کر دیا ہے میں نے اس کے چہرے جو منٹو صاحب میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی حسین لڑکی اب تک نہیں دیکھی میں اس اس کو دیکھتا رہا اس نے بڑے تیز و تند لہجے میں کہا تم نے مجھے پھول کیوں سنگائے تھے میں پاگل ہوئی جا رہی ہوں دن یا رات ہر وقت مجھے وہ تمہارے پھول دکھائی دیتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں میرے والدین انقریب میری شادی کر رہے ہیں تم نے مجھ پر کیا جادو پھونکا ہے یہ کہہ کر اس نے میرے میز پر سے گلدان میں سے پھول نکالے اور فرش پر پھینک کر اپنی سینڈل سے مسل دیے لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ناراض ہونے کے باوجود ناراض نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس سے باتیں کروں لیکن مجھے اس کا یقین نہیں تھا اس لیے خاموش رہا وہ کچھ دیر غصے کی حالت میں کھڑی رہی اس کے بعد اس نے برقعہ پہنا اور چلی گئی میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تو سردار بلوت سنگھ مجیٹھیا کا منتر کام کر گیا جی ہاں کام کر گیا اس کو پھول ہی پھول نظر آتے تھے میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ یہ سب بکواس ہے مگر کوکو جان کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ منتر اپنا اثر کر گیا ہے حالانکہ جو منتر آپ سن چکے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے آدمی کو یہ معلوم ہو کہ وہ اثر کرے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ جب پھر میری دکان میں آئی تو برقعہ اتار کر مجھ سے بغل گیر ہو گئی اور رونا شروع کر دیا میں نے اس کو کئی مرتبہ چوما اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھوڑی دیر کے بعد میری میز پر گلدان میں جو پھول پڑے تھے اس نے نکالے اور انہیں نوچ کر ایک طرف پھینک دیا اس کے بعد وہ برقع پہن کر تیزی سے باہر نکل گئی داستان کافی توالت پکڑ رہی تھی میں نے صاحب سے کہا آپ مختصر فرمائیے کہ انجام کیا ہوا کیا وہ لڑکی آپ کو مل گئی شاہ صاحب نے ایک آہ بھری جی نہیں اس کی شادی ہو گئی مگر ہجلیں اور روسی میں داخل ہوتے ہی معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ گری اور گرتے ہی مر گئی اس کے ہاتھ میں سات پھول تھے مختلف رنگوں کے میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کی پلنگڑی کے ساتھ تپاہی پر پیتل کے پھولدان میں سات مختلف رنگوں کے پھول اڑسے ہوئے تھے